مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ, وانهار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 من ہوں خالدوں فن اصو ممیم کمن خالدوں فن نیو اث ممیم فق ہوں اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کبھی خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں جاری ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی اور خالص شہد کی نہریں ہیں اور ان کے لیے اس میں انواع و اقسام کے پھل ہیں اور انہیں اپنے رب کی مغفرت ملے گی کیا یہ اہل جنت ان کے مانند ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے اور جنہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی اتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا جس طرح مومن و کافر اور موحد و مشرق کے درمیان فرق ہے اسی طرح روز قیامت ان کے دائمی ٹھکانوں میں بھی فرق ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس جنت کے اوساف جس کا قیامت کے دن اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہیں کہ اس میں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جن کا پانی کبھی بھی بد نہیں ہوگا اور اس میں دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جن کا دودھ نہایت سفید اور نہایت میٹھا ہوگا اور کبھی کھٹا نہیں ہوگا اور اس میں شراب کی ایسی نہریں ہوں گی جن میں پائی جانے والی شراب دیکھنے میں نہایت خوبصورت اور پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی اہل جنت کا جی ان کے پینے سے کبھی نہیں اکتائے گا سورة الصافات آیات 46-47 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے بَيْظَا لَزَّتِ لِّشْشَارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ جنت کی شراب صاف شفاف اور پینے میں نہایت لذیذ ہوگی نہ اس کے پینے سے درد سر ہوگا اور نہ جنتی اسے پی کر بہکیں گے اور اس میں ایسی شہد کی نہریں ہوں گی جو موم یا چھتے کے ٹکڑوں اور ہر میل کچیل سے صاف ہوگا اور اہل جنت کو وہاں مذکور مشروبات کے علاوہ انواع و اقسام کے پھل بھی ملیں گے صورت الدخان آیت پچپن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی حا بے کلفن وہاں وہ ہر طرح کے میووں کی فرمائش کریں گے اور بہت ہی پرسکون ہوں گے اور سورت الرحمان آیت باون میں فرمایا ہے فیمن کلفا کے حتن زوجان ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی مسند احمد اور سنن ترمزی میں صحیح سند کے ساتھ معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں دودھ کا سمندر ہوگا پانی کا سمندر ہوگا شہد کا سمندر ہوگا اور شراب کا سمندر ہوگا اور ان سمندروں سے نہریں جاری ہوں گی اہل جنت پر اللہ تعالی یہ بھی احسان کرے گا کہ ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جن خوش نصیب لوگوں پر اللہ کے اتنے عظیم احسانات ہوں گے کیا وہ ان کے مانند ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اس سے کبھی نہیں نکلیں گے اور جنہیں پینے کے لیے اتنا شدید گرم پانی ملے گا کہ پیتے ہی ان کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سورین کے راستے باہر نکل جائیں گی